الحمد رب العالمین وسلاۃ وسلام علیٰ سید المرسلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمان علی کا رسول اللہ علیحب اللہ علی یا نبی اللہ علی وب یا نور اللہ مٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین سلسلہ نغمات رضا جاری ہے اور پچھلے سلسلے میں ہم نے اعلیٰ حضرت کی بڑی مشہور و معروف رکت انگیز بنا جات کو اپنے سلسلے میں شامل کیا تھا اب بکی اشار سننے ہیں دعائیں ہیں التجائے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے رب کریم اس کلام کی برکت ہمیں عطا فرمائے اور جو دعائیں اس کلام میں مانگی گئی ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے یا اللہ جب بہیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہوٹوں کی دعا کا ساتھ اللہ حساب جرم یعنی جرم کا جب حساب کتاب ہوگا تبسم ریز مسکرانے والے ہوں جن ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوا کرتی ہے کیا شاندار التجا ہے کہ اے اللہ جب ناما مال کھلیں گے جرم یاد آئیں گے خطائیں سامنے آئیں گی تو پھر تو بندے روئیں گے چلائیں گے اب وہاں عیب پر نادامت تو بڑی ہوگی مگر اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اعمال کا وقت تو ختم ہو گیا بہت خوف بھی آئے گا بہت ندامت بھی ہوگی کہ یہ سب کیوں کیا آج سب کے سامنے کیسے پڑھ کے سناؤں گا مالک اس دن نبی پاک وہ آکا جو مسکراتے ہیں جن کی مسکراہٹ دلوں کو ڈھارس دیتی ہے میرے آقا کی مسکراہٹ وہ ہے کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام میرے آقا کی دعا اگر ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تو پھر ہمیں رونا نہیں پڑے گا ہمیں, ہمیں اس دن ندامت سے میرے آقا بچا لیں گے ایک شاعر لکھتے ہیں نا دو زخم میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا آقا تو وہ ہیں کہ وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ حجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا وہ تو ڈھونڈ رہے ہوں گے اپنے غلاموں کو بس مالک ان کا ساتھ مل جائے اگر ہم مشکل میں ہوں پریشانی میں ہوں اپنے جرب میں یاد آ رہے ہوں آکا کی دعا شامل ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہوٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا آساب جرم میں آسم میں الب سن ریز ہو ٹو کی دعا کا ساتھ ہو تب سن ریز ہو کی دعا کا ساتھ ہو سن ریز کی دعا کا ساتھ ہو حساب کتاب ہی کا منظر اعلی حضرت کے پیش نظر ہے امال نامے کھل رہے ہیں لوگوں کے حساب کتاب ہونے کیونکہ امال نامے تولے بھی جائیں گے میزان لگے گا وہاں پر امام علیہ سنت لکھتے ہیں یا الہی جب حساب خندے بے جار الائے چشم گریا نے شفیع مر کا ساتھ کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ دیجئے خندے بے جا ہنسی مذاق چشم آخ گریاں رونے والی شفیع شفاعت کرنے والا اور مرتجا جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں یا اللہ یا اللہ میری دنیا میں جو بے باقیاں رہیں مذاق بسخریا کرتا رہا معذ اللہ اے اللہ بے باقیاں کرتا رہا اے رب جب وہ تمام باتیں میرے سامنے آئیں اور اس غفلت میں گزارے ہوئے لمحات پر جب میں رونے لگوں تو اے اللہ میرے آقا کی وہ آنکھیں جو امت کے غم میں بہا کرتی امت کی یاد میں بہا کرتی چشمے گریہ نے شفیع مرتجہ کا ساتھ ہو، وہ آقا جن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہم اگر ان کی ان آنکھوں کا ساتھ ہو جائے جو نبی پاک قیامت کے دن بھی سجدہ کریں گے قیامت کے دن بھی امتی امتی پکاریں گے وہاں بھی آنسو بہائیں گے آقا کی ان گریا بازاری کا ہمیں ساتھ ہو گیا تو پھر ہمیں ہمیں شاید رونا نہ پڑے ہماری بچت کا سامان ہو جائے گا آلہ حضرت خود تو ایک جگہ لکھتے ہیں نا کہ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خربنے بنے اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے پیش حق مشدا شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ہم سب کا قرار ہم سب کا چین ہم سب کی امیدیں نبی یہ پاک ہی سے لگی ہوں گی قیامت کے دن مولا ان کا ساتھ عطا کرتے کیا خوبصورت بات بھی اور اس میں میسج بھی ہے جو آج دنیا میں گناہ کر کے ہنستے ہیں آج جو دنیا میں اپنی غفلت ہونے کے باوجود غمگین نہیں ہوتے جو یہاں ہسی مذاق اور غفلت کا جو ماحول بنایا ہوا ہے یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے قیامت کے دن بہت رونا پڑے یا الاہی جب حساب خندائے بیجار جار چشم چشمے گریانے شفیق مرتجا کا ساتھ ہو یا الہی جب سابے فل دے بیجارولا یا گے جب گیسابے فل دے بیارولا چشم گریا نیشی مور ساتھ ہو چشمے گریا نے شفی کا سات ہو چشمے گریا نے شفی اے کا ساتھ ہو اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں یا اللہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ بے باقیاں گناہوں پر دلیریاں ہیں برائیاں کرتے وقت بھی نہ شرمانا اے اللہ بہت سارے گنا کیے مانتا ہوں اور بے باک طریقے سے کیے معلوم تھا گنا تھا پھر بھی کیے لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے مگر یہ معلوم تھا کہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی کیے اے اللہ یہ بے باقیاں یہ گناہوں پر دلیریاں جب قیامت کے دن یہ گناہ سامنے آئیں گے یہ بے باقیاں جب رنگ لائیں گی اے اللہ اس دن میرا بنے گا کیا ایک طرف میری بے باقیاں اور ایک طرف نبی باغ کی جھکی ہوئی آنکھیں حیا والی آنکھیں یہ آنکھیں گناہ کرتی رہیں اور نبی باقی میں حیا کا درس دیتے رہے کرم کر جب یہ بے باقیاں رنگ لائیں جب ان بے باقیوں کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے تو میں تو گناہ گار میں خطا کار میں نا فرمان مگر اس حیا والے آقا کا غلام ان کی نیچی نیچی جو نظریں ہیں جو حیا والی آنکھیں ان آنکھوں کا ساتھ نصیب ہو جائے ان کی برکت کے سدقے ان کی ان حیا والی آنکھوں کے کے میری بے باقیاں معاف فرما دینا کرم کرنا مولا پوچھنا نہیں اللہ مرب بنا لا تو آخنا یا عمل اللہ قیامت کے دن ہم سے مت فرمانا بہت خوبصورت التجا ہے اس میں درس بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے بے باکیاں کرنے والے توبا کر کیسے جواب دیں گے قیامت کے دن آج تو یہاں بے حیاں بدکاریاں اور برے کاموں میں مصروف ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب دینا ہو التجا میں شامل ہو جائیے یا اللہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا نی چ نی چینز ر کی, نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا سات ہونی چی چینز ر کی, کی حیا کا سات ہو چی چینز ر کا ساتھ ہو سبحان اللہ،, سبحان اللہ اب اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل سرات آف تاب حاشمی نور الہدا کا ساتھ ہوں。اس پورے کلام میں ایک اور خوبصورت جو تقابل ہے شاید آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کہ جہاں اندھیرے کا ذکر ہے اس کے مقابل میں روشنی کا ذکر ہے جہاں گرمی کا ذکر ہے وہاں دامن کی ٹھنڈی ہوا کا ذکر ہے جہاں پیاس کا ذکر ہے وہاں کوسر کو جام کی التجا ہے یعنی پہلے شعر میں مشکل بتائی گئی ہے دوسرے شعر میں سولوشن بتایا گیا ہے پہلے شیر میں رب کی بارگاہ میں التجا کی گئی ہے دوسرے شعر میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا گیا ایک شاندار کلام ہے اور شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے اب ذرا سنیے کہ پل سرات وہ پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوگا اتنا مشکل راستہ اور وہ بھی اندھیرے میں کیسے پار ہوگا اللہ والوں کے پاس نور ہوگا جن سے اللہ راضی ہوگا ان کے پاس تو روشنی ہوگی گار تو اندھیرے میں کیسے پار کریں گے اے اللہ میں بھی گناہ گار پلسرات کیسے پار ہوگا آفتاب آفتاب کہتے سورج کو ہاشمی میرے آقا ہاشمی ہیں آفتاب ہاشمی نور الہدا یعنی ہدایت کا نور اے اللہ نبی پاک کی برکت سے میرے آقا کے روشن چہرے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہے ان کے مبارک نور کی روشنی مجھے ساتھ ہو جائے تو تو پل سرات پار ہو جائے گا ورنہ میں گناگار کہیں کٹ کر جہنم میں نہ گر جاؤں میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں اے اللہ کس طرح یہ پلس رات پار ہوگا ہاں ایک تسلی ہے کہ آقا وہاں ہوں گے وہ ضرور کرم فرمائیں گے کیونکہ جبریل امین نے نبی پاک سے ارض کی تھی کہ حضور میں آپ کے غلام جب پل سے رات سے گزریں گے تو ان کی راہ میں اپنے پر بچھا دوں گا اے اللہ میں بھی تو نبی پاک کا ادنا سا غلام ہوں یہ برکت مجھے بھی عطا فرما دینا ایک اور کلام میں آلہ حضرت نے لکھا نا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اللہ کریم ہمیں پل سے سے بھی آسانی کے ساتھ گزرنا رسیف فرمائے یا راہی جب چلوں تاریخ راہ پل سے آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا جب چلوں تارے راہ پل سے یا ایلا جب چلوں تارے کرا سیرا آف تاب ہاش می نور ہودا کا ساتھ ہو آف تاب ہاشمی نور ہودا کا ساتھ ہو سات ہو سانہ اللہ،, اللہ اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں پل سرات کا تذکرہ ایک اور نرالے انداز میں <سلام> یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو اب یہاں سر شمشیر سے مراد بھی سرے شمشیر کہتے ہیں تلوار کی دھار پل سرات تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے رب نبی پاک کی وہ دعا ہے جو پیارے آقا پل کے کنارے سجدے گر کر کر رہے ہوں گے سجدے میں جا کر اپنی امت کو یاد کریں گے رب سلم امتی یعنی اے اللہ میری امت کو پل سے سے سلامتی کے ساتھ گزار غم زدہ یعنی غم خار غم دور کرنے والے اے اللہ جب پل سرات سے گزرنے کا موقع آئے تو نبی پاک وہاں دعا کر رہے ہوں گے ان کی اس دعا کا ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے غم خوار آکا رب امتی کی سدائیں بلند کر رہے ہوں گے اور ابام اہل سنت کو نبی پاک علیہ کی اس دعا پر کتنا مان و یقین ہے کہ ایک اور شیر میں لکھتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں انشاءاللہ اللہ میرے آقا وہاں ہوں گے تو پل سے رات سے اللہ نے چاہا ہم آسانی سے گزریں ان دعاؤں کا ان التجاؤں کا صدقہ پیش ہو رہا ہے کہ یا علاحی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا شمشیر پر چلنا پڑے شم شنے والے گم ز رسل کہنے والے غم کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم کہنے کا ساتھ ہو بحان اللہ اگلی،, اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے عام ربنا کا ساتھ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے مانا نیک دعائیں اچھی دعائیں دعائیں نیک سے مراد اچھی دعا قدسوں یعنی فرشتوں کے لب سے مراد ہونٹ ہیں اور آمیر رب بنا اے ہمارے پالنے والے قبول فرما بہت خوبصورت التجا ہے کہ اے رب وجل ہم جب بھی تیرے دربار میں میں کوئی دعا کروں میں میری تجھ سے یہ دعا ہے کہ جب بھی میں تیرے دربار میں کوئی دعا کروں تیرے فرشتے میری دعا پر آمین کہیں یعنی فرشتے عرض کہیں کہ اے اللہ یہ تیرے نبی کا گدا ہے تیرے نبی کے در کا غلام ہے اس گار بندے کو تیرے نبی کے واسطے دے دے، عطا فرما دے. یہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما یہ بہت خوبصورت التجا ہے کہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے سبحان اللہ اور اس دعا کا بہت ہی زبردست لطف جب آتا ہے جب بندہ مستجاب پر کھڑا ہو اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری عطا فرما کعبہ مشرفہ کی وہ دیوار جو حجر اسمت سے پہلے والی دیوار ہے طواف کرتے ہوئے جو آخری حضر عصمت سے پہلے جو دیوار آتی ہے رکن یبانی اور حضر عصبت کے درمیان یہ جگہ مستجاب ہے سبحان اللہ اور ابام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اس جگہ ستر ہزار فرشتے ہر وقت دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ شعر مستجاب پر جا کر پڑھنا نصیب فرما ہے یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جو کرو یا علاگ جی نیک میں تجھ سے کرو خود سیوں کے لب سے میرا بنا کا ساتھ ہو خود کے لب سے آ میرا بنا کا ساتھ ہو خود کے لب سے آ میرا بنا کا ساتھ ہو سبحان, اللہ، سبحان اللہ اب ذرا غور کیجیے قبر کی بات بھی کی محشر کی بات بھی کی محشر میں اعمال تلتے وقت کے لیے بھی التجا کی گرمی محشر سے بچنے کی التجا بھی کی اس کی پیاس سے بچنے کی التجا کی پل سے سے آسانی سے گزرنے کی التجا کی اور اب جب قیامت کے دن اٹھو مولا تو اس وقت کیا چاہتا ہوں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مستفیٰ کا ساتھ ہو اللہ خواب گراں سے مراد طویل نیند یہ موت کی طرف اشارہ ہے اور دولت بیدار یعنی وہ نصیب جو بیدار ہو جاگا ہوا بخت کیا خوبصورت التجا ہے کہ مولا جب قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھوں موت کی طویل نیند سے جاگوں تو مولا بیدار بہت خوبصورت تقابل بھی ہے کہ نیند ہے اور آگے بیدار ہے مگر دولت بیدار ہے کہ اللہ مجھے دولت بیدار جو فقط عشق مستفیٰ ہے اگر میرے دل میں عشق مستفیٰ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں سلامت لے کر قبر میں گیا اور محشر کے دن عشق مصطفی کے عالم میں اٹھا تو پھر بیڑا پار ہے کیونکہ نبی پاک علیہ سرات والسلام کے غلام تو قیامت میں چین سے ہوں گے نا مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے ادو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا یعنی نبی پاک کے جو غلام ہیں وہ وہاں چین سے ہوں گے اسی طرح اسی کلام کا مکتا لکھتا ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا تو نبی یہ پاک کی عشق والی دولت لے کر دنیا سے جاؤں اور قیامت کے دن اٹھوں تو دولت بیدار بھی میرے پاس یہی ہو کہ نبی یہ پاک کا عشق میرے ساتھ ہو بس یہی ہو میرا سامان مرینے والے کیا خوبصورت التجا ہے آئیے اس دعا میں شامل ہو جائے اور یہ مکتا بھی ہے اس کلام کا کہ یا الہی جب رضا خوابے گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا جب خوابے گیرا اٹھائے گیرات گرا سے اٹھ دولتے بیدارے وش کے مستفا کا ساتھ ہو والدارے کے مستفا کا ساتھ ہو دولتے بیدارش کے مستفا کا ساتھ ہو یا ہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو لا الا مش کل شے مش کل ہو جب پڑے مش کل مشکل, مشکل شا کا ساتھ ہو اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں ہر جگہ جس کے ساتھ رب کی عطا ہو جائے اور مشکل پڑے تو نبی پاک کا ساتھ ہو جائے اور کیا چاہیے اللہ یہ ساری دعائیں میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا پڑھنے کی سننے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم